مطلق لوگ وہ اندر منفرد ہر شاید فتنے تو مذاق دی فریاد کرنے کے تعلی نے شریعت کے متحرہ کے اندر شرط رکھا ان شرط بغیر اللہ تعالی بھی بارگاہ چ سنگ من شابش دمہار اس عزیش پارک نے وجہ ہے فرما کہ ہر مسجد بنا ہر بندے جنت تک دھار نہیں لگ جائے جنت دھار اس اسلے لبنا ہے جس وخاو بھی نہ ہو محل اللہ تعالی کی رد مقصود ہو دوسرا سناونا بھی مقصد نہ ہوا جاتے فلانے پنڈ فلانی تھان فلانی تھان دسانگا بی مسجد بنائی کھڑے دسنا مقصد نہ ہو سناونا مقصد نہ ہو محل اللہ تعالی مقصد ہوتے نسجد تعمیر جیڑی جنتک لے گی اور جنتک دار کا فرمائے اس آدیش مبارک تو یہ دو ثابت ہوئے ہیں کر مقصد نہ ہو تو دجا سنا ہوا بھی مقصد تیسری شہر کہ جی آخر رب کا گار وسا لوگ مسجد نہیں جہی امن پیشن تعمیر ہوگی نا رب سونے کا گھر نہیں رب سونے اپنے گھر مسجد وہاں لا لو نبی پاک سرکار دی امت دے گھر وساو زیادہ مت ہوئی سمجھا جی ہزار ہزار لوگ بے گھر ہو جانا مال چک کے تو فیصل مچھر بنا جائے موڑ سمجھ جی سا گھر جمع تک گھر بن گیا سمجھنا ان جنہ تک گھر نہیں بن گیا انج دون گھر بن گیا سمجھ آ رہی نہیں گل تک سارا گلوں تو ایک بڑی شرح جہی ہے وہ کہ دین ایمان دا دشمن نہ ہو یہ جی ایمان تو فائل دین دا دشمن مل مشن پا تو بھاوے میلوں کے با تو سونے دیا اٹھان نہیں پا رہا مشرق نہیں سمجھی جی لین ہر شکل تو خدا کا دا گھر نہ سمجھی یہ میری یاد رکھے جی مسجد کا اتو گلیا شکل ہارک بھی روک کے نا رب سونے کا ڈر نہ سمجھے بناو والے ویخیا کہ جن بڑھائی ایماندار ہے دین دا دشمن تو نہیں نیت کی ہے مسجد بناو تو اللہ دا گھر بنا کے بگاہ شکل صورت رب کے گھر بنا کے اللہ تعالی دے دین قرآن کٹنا چاہتا ہے اجاڑنا چاہتا ہے یا سبحان اللہ جے قرآن سے نبی پاگ سرکار دیشمنی دی تو وہ اجاڑنا چاہد ہے تو اتو اتو سولہ گھر بنا چاہتا ہے تو مندر مندر مندر کا گھر نہیں توجہ نہیں فرمائل شریعت متاہرا دی قرآن کی زبان چ مسجد برار آخیا جائے مسجد نہیں آخیا جاتا جی مسجد دین نقصان پہنچا کی خاطر ہو گئے. کوفر پردے پان کی خاطر ہوسلمان نو وڈ چکن مراو راستے اتو شکل مشیت دی گھر نفنگی وہ ڈریس کا گھر ان مسجد نہ آخر دلال دل ایک نم لانا پی گئی ان مسجد دلال درار زرد نقصان جیڑی مومنہ دے نقصان مسجد بنائی جاوے نا مومنا کے ایمان نو بہتر پاؤ خاطر مسجد نہیں اس مسجد درار ای مسجد پارک ندی سرگرما پردرس حضور کی مسجد کے مقابلے دے دن پائی گئی سی روا کا رولا شریف او نے اسلو بھی مسجد کے اندر بھی مسجد دونوں تمہار کے دسیا ہر شکل نہ بول جائی آخ کھوئی دونوں کوف نبڑی ایک مسجد ہوئی جو بھی بنیاد تکڑے پہ ایمانت رکھی گئی ہے مسجدوں جی نیفرت منقط رکھی گئی انہا دون مسجد فرق کریں اللہ کر تعالی نے دوواں مسجدوں کا ذکر پورا تعبہ کٹ کر چھوڑے میرا تبجیے بال بولے سب ہوں سبحان الله سبحان الله رجب بن ابو له سبحان الله سبحان الله ارشاد الربانيه كما والذي نتخذ مسجدا دارا سبحان الله بين المؤمنين وارصابا لمحارب الله ورسوله مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُونَ إِنْ أَرَضُوا إِلَى الْقَوْسِ مَا وَاللهِ وَاللهُ يَشْهَدُ إنهم لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا شاہ مولا سورت تو شار فرما جنا مسجد بنا مسجد جنا بنائیے پر دیا راؤ نقصان واسطے بنا مسان پاؤں واسطے بنا کوفرم اللہ تے اللہ دے رسول دے کفر واسطے بنا تفریح کم بینی نام ایمان والوں جی پاس بنائی منہ بلہ رسو اللہ کے اللہ دے رسول لوگ جنگ کرنے والے نے ان سم چیز بنائی ضرور کردھائی کر کے جائے اللہ خوب تو بہ گا نہرو لال شریف بولا تو میری خبر نہیں بیان کرتا ہاں جی سواد نہیں بیان کرتا میرے عمل نہیں بیان کرتا سجنت دے یہ بیاں کردہ ایم کرے گا کہ جہان بولیے آم جہانی والے نہیں آؤں لانتی والے نہیں تو خیال قریبوں والا سونا رام فرماندہ جو میرے دیکھو مین کد لو اس پڑھ لو مالا ہلے فون لو تو قسم اٹھا دی ضرور ضرور اردا رکھنے صرف اور صرف نیکی کا اور سارا مسجد بنا کو کوئی ارادہ نہیں کرسمائن کھانے اللہ ہو فرمان اور اللہ گوا دینا بے شک پکی گل جھوٹے لا تک ہوا واڈا اللہ تعالیٰ فرماندہ ابھی با اس مسجد کبھی کلو بھی نہ کھلوگی بھی نہ نماز پڑھنا تو دور میں کلوئی مسجد کے متعلق تھوڑا تھوڑا جا میں کسا سنا وا کہ یہ مسجد کتنا بنائی تھی کتنے بنی تھی کیوں بنی تھی وہ مزہ حت خالی کر داں تاکہ مسئلہ سو جا کے آ جائے بول بولو بل سبحان اللہ ماما نے جو کچھ لکھ کہ بن عری شریف بن دن دہاں کر رہے ہیں عمر بن عوف قبیلے کے لوگ مسجد بنائی رسول کریم صلی اللہ تعالی اللہ و, تعالی و سلم بارگاہ چندہ گلیا کہ یار سلو ایسا مسجد بنائیے اس مسجد مسجد کبا خود مسجد اسے جاؤ سرکار پر اس چاہ فرماؤ اور انہوں کے مقابلے غنم غم آؤ قبیلے کچھ لوگ سن انسد ہوا آخر اصل بھی ایک مسجد بنا دیا جیسے انہیں بنائی اونا نو ابو عامر فاسق فاسق کا لقب نوی پاگ پایا ابو عامر فاسق میرا سر حال یہ شام و گیا یہ عیسائی بڑا دا راہب پادری سے راہب سیسائی دا ابو آمر تفصیل لکھا کہ حضرت ہنگلا جنہوں فرشتہ سی شہادت تو بعد والد نے پتر صاحب ہی والد لانتی ترین اور جہاں حضرت ایکما صاحب والد ابو جال اے نام مراد جہا سی نا جی سمبیا پاپ سرکار در کے تو آیا تو لگا. کہ میں سنیا تنا بھی میرے کو نبوت آپ صلی اللہ تعالی اللہ وسلم آیا آئے آئے تھا آئے آئے آئے آئے کہ دین ابراہیم ہی لے کے آیا تو آپ سرکار نے فرمایا ہاں میں براہیم لے کے آیا ابو عمل کہن لگا تو میں بھی اتے پہ آ نبی پاک نے فرمایا نہ اس دین سے کوئی نہیں میں آیا لیکن نبی پاک رو کہنے لگا کہ ترگا لے کے ابراہیم دے دینے ملاوت کر دتی. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کیتا میں روشن چمک دی شریعت لے کے آیا میں کوئی ملاوٹ نہیں کی اگوا عمل کہ اللہ اور کلیا ہاں مارو لانتی بنا کے تنائی چ جب کوئی نہ ہو تھے بھی نہ ہوا مارے مسافری دیا آپ سرکار نے فرمایا آمین مگر سرکار آمین تے جڑ پٹی گی اور باقی اون ہی مریا کلاتی بن کے مسافری کی حالت مرے یہ ہوں جا شام مل جان تو پہلے مریا شامر پی یہ ابو عامر ہافک نے لائن ان نے ان آخیا وہ جنا حسد کر کے مقابلے چ مسجد بنانا چاہیے مسجد قدار مقابلے یہ کہ ان کرو مسجد بناؤ جو طاقت اصلا کٹا کر سکتے اتے کرو میں چلیا گا روم دے بادشاہ شاہ کیسر ولو اتوں میں لیا گا فوج تو تسا اتے مسجد جی نا یہ مورچے کے تور بنایا میں پھر آوا گا فوج لے کے محمد نسلی اللہ تعالیٰ صاحب اتوں میں کدر کا نہیں یہ مسجد تام رو گئی آپ اللہ تعالی وسلم نو ایک بندہ گیا تو کہ لگا جناب آؤ تو ساری مسجد میں بھی نماز پڑھو آپ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سفر تے جا سجا تھا فرمایا فرمائے ہوں سفر چلیں واپس آوگے تو پھر جد واپس آئے نا تے آپ زی آوان ایک جگہ تھی مدینے شریف کے تو تقریبا ایک گھنٹے دا سفر بنتا ہے اتے پہنچے نے اللہ تعالیٰ نے کایات تو اتار چڈی ولری نت خرو مسجد درار آؤ لوگ مسجد بنا درار آؤ مومنا نقصان دین دی خاطر انہوں دے ایمان نقصان پہنچا دی خاطر ورکو فرا اور اللہ رسول خطری کم بین ایمان والوں جی پی خطا رسو منافق انسیابی بخو بھی قسمہ کھا کھا کے گئے ساری بینڈیت بڑی اچھی تھی اصا تو دین کی خدمت کرنا تھا سا سفر تو تنگی بارش تو ٹھنڈ کے موسم تسلمانا نو بچا کے گھر رکھنا چاہتے تھا تاکہ تکلیف انہیں ہوا تعالی فرماندہ شہد ہو اللہ گواہ دے شکی گل نے اللہ سونے نے ان آیا مبارک دس ہے کہ کوئی مسجد ایسا بھی نہ نہیں جڑیاں دی نقصان دین رکھا بنایا کی خاطر بنائی جفر واسطے بنایا ج اللہ رسول دلا دشمنی مخالفت مورچا بندی واسطے بنایا ہیں اور سجنا ہاں اس مسجد مسجد نہ سمجھی میں دعویٰ دعویت کہ ہر مسجد مسجد نہیں خالی شکل پہ نہ بھول جا بھی جیڑی مسجد نبی پاک دے دین دی دشمنی مخالفت بنی ہوگی مسجد میرے پاک نبی سرکار نے اسی مسجد بارے صحابہ کرام نو بھیجیا فرمایا جاؤ فلانے فلانے یار بلائے جاؤ تو جا کے اس مسجد نو جلا جاؤ تے مدینے کا جنا گند ہوسجد پاؤ وہ مسجد پوا دسجد جگہ تھی ہاں جی اوہی مسجد جنہوں مسجد نے درار آخیا گیا میں سجنا معلوم ہویا ہر مسجد خدا کا ڈر نہیں مسجد خدا کا ڈر جی دو سچی خدمت ہو اچھا <تصانًا> بھائی یہ سارے الٹ نہیں پہنچان کی گل کسل <سجد> پہ آیا سارا <سجد> گھر خدا دے بھائی ایویں نہیں ایڈی سختی کری سارے گھر خدا دے رب رب سولہ دستا ہے کہ کئی دار خدا دے ہیں کئی شکلوں ہیں پر وچوں کوئی نہیں وہ شطان درکار نہیں سرمائی نے یہ وجہ کی یار کمال ہے بھائی کسم کھاو لگے کہ ساڈا مقصد نیک ارادہ رکھنے سی کیوں ساتھے بارے برا خیال ہو اللہ تعالی فرماوے میں آنا کے پکے کوڑ پہ مار دنے دی دسیا کہ ہر مسجد دے قابل نہیں اور ہو، کوئی ہو یہ ہے جنہیں چڑیا بھی نہ جائے چنگا پڑھا لیا جائے توجہ نہیں فرمائی دے ہوں سجنا مسجد بنائی سی منافکا ابو عامر عیسائی راہب پادری وہ پیاکھ دے منافکا نوج کرو مسجد بناؤ پر کی کراگا مائ فوج لیا تسا اگو پیا رکھا جی اتو مسجد و مورچا نماز بھی پنج وقتی پی ہوں अल्लाह अल्लाह दे तस्वीर गट गो कलंधर बैठा तू इधरों कलंधर बैठा प्रवेश बैठा तो विचो की आखिर विचो ने वेख्यासा अल्लाह सूर्ड दीन दिया जड़ा वजनिया मस्जिद वीए नमाज वीए व भोला तू हर नमाजी नु नमाजी समझी खड़ा हर मस्जिद नस्जिद समझी खड़ा دا سمجھی ہر کسی نو اللہ تعالی ونڈ کر کے صاف موٹے لفظ سورت کیڑی تورتہ رب تعبہ نسیب تہن کر چھوڑے آپ کھول کے تے تلے ترجمہ صاف اے لکھیا ہونا ہے کہ جڑے جی لوگ مسجد بنا دے نا نقصان پہنچاؤ خاطر ہو خاطر مومنا نو جدا کرن کر خاطر اللہ رسول دے دشمنہ دے واسطے دشمنا کرن کرنے خاطر یہ منافق ہے یہ قسمہ کھان دے کہ ایسا مسجد پائی اللہ کی خاطر ہو مگر ایک اللہ فرماندہ کوڑے نے انہوں کی مسجد کھلو گیا چلو ویا جو ٹھیک ہے معلوم رہا ہر مسجد مسجد نہیں آ مسجد وہ مسجد جی مسجد اللہ رسول دا مومن بنا مومن بناوے مومن وہ گا جہ نبی سونے دے دین کا سجن ہوا جڑا نبی سرکار دے دین دا دشمن گا ہو لانتی جدو مسجد بناوے گا مسجد کی اٹھوں لانت کرے گی ہاں جی ہر مسجد بندہ بنا تے جنت مسجد مورچہ بندی کفر دے بندی جاوے گی او مسجد یہ دو تعمیر ہوئے گی تے بختہ کا گھر دے اندر ایک سونا محل تیار ہو جانا ہے ہاں جی دودخ دیا اٹھیا اٹا محل بن جانا تپیاں محل بن جانا ایسا سمجھی ہر مسجد مسجد ادھر سڑکیں جاوا میرے پا کر بلا جلام مجد ڈول کریم نے سانو راہد فرما دیتی ہے کہ ہر مسجد کی شکل تل جی ہر مسجد نو بس خال خلا نہ آخ بوی اجی چیتا کری ٹو لڑا نیت کی ای دا, دا دشمن نہیں, نہیں نبی پاک سرکار کافرا دجن نہیں ابو آمر جیسے لانتی پار کافر یہودیاں دا دوست تے نہیں دوست بن گیا ادھر مسجد جی پاوے گا مسلمانا تباہی واسطے آنے گیفر پکاوڑ واسطے آنے گیم تو مسجد نہ سرجی مسجد مسجد نہ سرجی نہ بولتے مہرب تحرام بنی نہ دے کے مسجد اقبال گا میری نگاہ کمالے ہنر کو کیا دیکھے آہ! میری نگاہ کمالے ہنر کو کیا دیکھے آہ! کہ آپ سے یہ ہرم مغربی ہے دی گل حرم نہیں ہے فرنگی کرشم حرم میں پرس گیا تو رکھا بڑی خوبصورت مسدا کروڑا روپے لگے کرے مایا کہ رکھا تے بڑا حیران مولا کہ یہ لالم نہیں میں فکر کی سوچا سوچیا تو میں جا پتہ لگا کہ اقبال آئی جی نہ اتو شکل مسجد دی کام بڑا ہویا کھڑائی دین غور مسجد ای نقصان بھی خاصر بنائی گئی وہ اقبال کیوی اچھی کہہو جی مسجد ہے جن کے چلا رسول گل کر اجازت نہیں گھر دا ہے کہ خدا کی گل کرجازت نہیں اللہ قرآن نہیں پڑھ سکتے جڑا خلاف آیا دے خلاف آیا دے خلاف آیا جرائم خلاف آیا دے خلاف آیا ہجی سلکم دے خلاف آیا بے حیائی بے دے خلاف آیا اور جنا قرآن اتنے دی ہی نہیں یہ مسجد کیونکہ مال سمجھ گیا میں پا گیا وا یہ میرا اتو تو کم ہوا کھڑا ہے بچوں بچوں مندر مندر یہ مندر حرم نہیں ہے مسجد نہیں حرم آدمی مسجد حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ سازوں میں تن حرم میں تن حرم میں مسجد کے جسم پر نہیں ہرم چاہ دی ہے روح بان جی برمائی ٹھیک ہے ملک کے اندر ایسا مسدا ہین ہاں جی دے دیڈ قاتل منافق نے دین دی گل ان سامنے کرا لگ اب لگتا ہے جی خیر بار دن سربایا اور یار باقی دیا گلیں چاہ اسلام آباد جگہ آتے اسلام آباد اتنے سپیكر پہ اتنا اچھی آواز نہیں کی دیں فائفل مسجد کتنے ہوا پائف لگا چڑا لگا چڑا پر او مسجد کی ایک ایک لانت كرتی ہونی انہوں كہ بڑی مانو چاہا خدا نہ ہے جی جو اللہ کا اعلان اللہ ان مسجد دی چار دیواری رکھ دے باہر سکھ بیٹھے سید الانبیاء پاک باند پڑھاوے حضرت بلال تو رب کے کابے کی چت چڑھاوے چھ تو چڑھا کے رب دن دسیا کہ رب کا ایلان تو سناونے بار دنوں کی لینڈر دنو بالکل کہہ مسجد نے بھائی نہیں بھی مسجد بڑیاں کھڑیاں سکلاند نے آپ مسجد بنوائی تھی سر سید نے جہاں علی سر یونیورسٹی دے اسنیورسٹی دنگریز خود مسجد بنوائی تھی ہے جی اگریز مسجد بنوا کے آپ سویرے سویرے قرآن دا درس دندہ سی درس آپ دیکھنے پترا نو جسے سامنے کو تھا جگہ مسلمان مجد نے کتنے آپ درسدے آپ رکھی آپ ہی اسلامیات پر آدھا سی وہ سارا کچھ جناب مسجد ہوئے کیوں چمروائی تھی عجیب گل بائی کا شریف پیسے برطانیہ نے بم برسوائے تھا کا شریف ج مسجد کا اصل باپ اے مسجد سارا ماں جاڈ اس قدر برطانیہ آئے انگریزا مسجد آپ علی گڑھ کے کالج باغی پہدری صاحب جہاز پترو میرے کو مجھے ہر سارا کل لو پھر انہیں دین نے سکھایا دین ہاں جی بس سجنا یہ مسجد دلارہ میں کیوں سب دشمن بنوائی سی ان پتا سی تعلیم کی ارتج رکھ دیتی اسا اس تعلیم تو انہوں نے گر مسلم بناونا یہ جو کافی سائی نہیں بنان گے مسلمان بھی نہیں رح اسا سب پہلو تے انہاں دا وڈیر ہی کافر کر مارے سر فیو سرفت جڑا سڈو خدا ہی منتر بن گیا اکولہ کی تعمیر مصروف میرے کو رب سے مردہ گھر مسجد کی تعمیر وقت کوئی نہیں خدا زندہ دکولوں نو آخیا سو غالم جہولان نو آخیا سو مراد بئی مان جل کے نبی پاک نو ختم کرنے کی خاطر پائی وہ مسجد واسطے سی وہ مسجد درار ہی مومنا نقصان دن دی خاطر تاکہ یہ مومن میرے لیں آخر وہ خرال مسجد جو خری اپنے تیر خری ج آپنا نہ ہوتا تو بس کیوں پاندہ لہذا انہوں چُڑا فیرنا پینا ہے انہوں چرا لکا کے پینا پائی ادھر پائی ادھر جدا تاکہ مسلمان اپنے ولیاں اپنے جناب جی آلما کڑے سن او کٹیچن لگودی پروفیساں ادھر لگ جئی ہو جائے ہار بلہ مورچا بندی کرنی اگریزا مورچا بندی جی ابو امر پہ جہار آخیا جی میں ادھر فوج لیا گا تمام کر کے بلکہ موقع پھر بھی فوج بار بزرکا چھ مل کے آئے سکول بھی نصیبت دنواد پڑھنے والے انہوں نے گھر ابو امر جانے والے روشاہکی آلما نو کھڈن کی خاطر مانتی مسجد ہر مسجد مسجد رہوں گا کبھی مچھلے پیسے نالی رہوں گا بالبل پر رہا میں گل آتا تم او جی سکل چمجدہ پہنچا نہ سکول اتوی نو آخو ار تنگریزا یہودوں نے سارا کے خلاف تکری ٹھیک ہے بری مولی پورا لکام نہیں تی سپارے جو ہے کوئی سپارا لکام کوئی آگے لکام اپنے پیوں نہ خطرے میں یہ واقعی مسجد آجے دن چھٹی ہو جانی دن اچھا گھر خدا کا تیر گھر تیری گل کریے چھٹی کرا گے تینوں گھر گھروں ترے گھر چاق بندہ بولے تیری گل کرے ان تھاپیاں دیں گے تیر گھر والے بھی تھی سڈے والدا دن گل کر اجازت کیوں نہیں مینو نے سوال کا دو دیکھو بھولیا اک کھول قسم خدا دی کر کے اللہ شہ عبد اللہ بین بڑی منافق لگے پھر دینے پھرتے نے مسجد پانے فرد دی چھوٹی ایم موٹی چھوٹی نشانی جہی ہے پکی ہوئے کہ ابو آمر واگ جوڑ یاری کافر گاہ خدا کا پہ بننا اج کل تو سی تو نمیا سکیم دل خصوص جت نوی سکیم ہاؤ سنگھ بنتی ہے نا ہاؤ سنگھ سکیم اتھے جناب جی جڑے تین چار خاص خاص چیزاں بار بورڈ لگے کھڑے نے سہولتاں دے مسجد سکول سکے نہیں اچھا اسکیم سکیم دے والی مسجد دے کے مولوی غیرتی دے خلاف چا بولے برے حیائی چا دے خلاف چ بولے دے پردے کی گل کرے یار میم دسو بھائی خدا کے گھر کی جرانچ خدا دی گل کی اجازت نہیں خدا کا گھر کرو دو توجہ فرمائیے اللہ, اللہ, اللہ اکبر و کبیر ہے مر مردیا مر مار دیا لشک دیا لشک دیا مر کر فرمانڈر بلا لوگی لمج بہت کریم سرشتہ رو فرمانڈ میں نہ خوشو بے دار مرمر کی سلو سے فرشتے کرو مینا دیا مرمر دیو اکتا تو بڑا مرحل کے بڑا ہی مرحل مرنا خوش ہو مر مر کی سلو سے میرے لیے مٹی ہی کا رم بنا لے احنا، احنا، احنا، احنا، احنا، احنا، احنا، وہ پوچھتے وہ سچوں کا دیا پتی मौला क्यों वा मेरे घर बनाए बैठे ने मुनाफिक ने भाई मां मेरी तो गल नहीं देंगे दे। मौल भी सीधी गल चकर मेरी गांव तू खेल नहीं कौन बैठा बैठा तू साण नहीं होना असा तो पी जाने बंदे है कि डैन का पुत्र पी जाने बड़े بولیے مسجد نہیں میرے مٹی کی مسجد چ بڑا فرش پہو جل کے میرے محمد سونے جت نہیں دے بس دن نہیں ہوگا پشاہ نے کہنا داہ روپیے تکھاؤ نہ آخو چکلے بانگ پڑتے آؤ وَنَا مراد ڈانگ پہ نہ واسطے آپ سنو سنو بانگ آباد واسطے ایوی کی بانگ کے اتر کوئی جماعت کرا سکو کیوں تصویر اج تو بعد اپنی مسداج بانگ نہیں دینی کافی ورنہ وہ کالے واسطے میرے دسو کیوں دانگ پڑو دسو دسو میں جت جا جائز بندہ میرے کوئی نہیں تھی یہ مار لوگ او بسو ملے واسطے وہ بانگ کاستے دسو میم جنر بچ بیٹھے گا نا جس کئی کاری نے وہ بری اس کاری میں پوچھ مامے خا اس کیوں یہ تیرے گھر پتر جمعے جلد جنب کالج پڑھیے دس میلو اس بانگ کا مقصد کی یہ اہ گل ایک مول سا تر گیا چکلے دن آد بے بالو ادھر آو दसा जो सुनत के मुताबिक साका कि बैठाओ पता ही कौनी सुंदर के मुताबिक कि मां मुराद इत सुनर के मुताबिक सान ना दस इन्हू दस भी सा जुरी बन बे ہوں جا کے مسئلے کو کرے جو لانچ نہیں بس <تصفح> <بے دل تصفح> <بے دل تصفح> میںن بتانے آیا ہوں, ہوں, ہوں آؤ بلسر اتے تو دین دسنا ہے جو کی مکالے ملے کھڑے شرم کرو بےغرت دی نماز نہیں قبول ہوں بھی بے بےغرت دی نماز قبول نہیں ہوں بھی چڈو بےغیر ہکے جا کے ٹی وی بانگا پڑنیاں طرح کاری دا حق بنتا سی کاری ہوں حضرت بلال وگ موت حضرت بلال وانگ آ حق بانگ آ हक नहीं पढ़ना उनारा लांति बेगर कि सिखा गए कुछ उत्थर लाइन चकला का खो गया की दाद जी अड्डा लातीयो सदे को बंद करो खत्म करो बैगानो की बैठे गे अमोल सरकार का दीन चौबी घंटे चूरा फेर के पूरी कौन दी इजत बर्बाद की जाने गए हालांकि रह गई رہی ارے رہ گئی رسم اداروں باہا دا. باہا دا. الفاظ معانی میں تفاوت نہیں لگ الفاظ معنی میں تفاوت نہیں لگے چل کیا گایا مجا بڑے لف لفظ کو جائے وہ بھی اللہ اکبر بول ہے وہ بھی اللہ اکبر بولنا, ہے اللہ اکبر بولنا, ہے اللہ اکبر بولنا ہے پر وہ اللہ فرق بڑے ہی ملا تو مجاہدی مانگ ملا ٹی وی پڑھ کے پیسے لائے آؤ کڑے کر اللہ اکبر آخر اللہ سب بھی نہ نہ ڈریا ڈریا کمی تک دگل بگل کر کے ڈنڈی شنڈی مار مل کے حضرت بلال آگو مجاہد وڈے ڈردا تو گل کر جاوا ہر مسجد مسجد میں سمجھیں ہاں ہوں کچہری چ مسجد بنی کڑی ادھر مسجد کچہری بھی ادرو نال اللہ دران کافر کافروں دی گل کر سکنا نہیں تو دریائے ما پیوا پرتانے سے سو انوانی فیصلہ اندر خلاف کافر قانون میں پوچھنا وا کہ وہ مسجد کا بولا ساڈے دیسی بندے جی مسجد بنا یہ مسجد دین نال خلوص رکھنے والے ہیں ہاں جی جمجھا جاڈو ڈاکٹر شور کو بھی مسجد پاؤ گے نا دے دین خلوص نال پاؤ گے ہاں کسمی ہے پیار نہ جہا اتا تو اتا تو اتار تو اتا ہو نا او مفید پا لے اندر تو سجدا آدھا مفید مہراب بولتا میں آراض ہوں سجدے کرنا اٹھ نکل چھپی کر میری جان چھوڑ او او او. اے شیخ کو مسجد دے ایک بار آتا ہے میں مولوی صاحب نو آخا یہ جڑا سرمایہ دار تب کوئی کو जमें बंदे गुस्सा चढ़े ना तो भरवाटे कट्ठे होंगे मत पाद महराब वेखे ना तो इवें दकल ना बनया खड़ी बयाला क्यों बनया खड़ा आदम हो रखे जरा समाज दाना खड़ा ना बीम का कात پڑے ہوگل نگل بائی مان ایماندار دار کو مسجد واسطے پیسہ لین جاؤ نا تو انسان سمجھتا ہے اپنا ہاں تا کر کے جب مسیح وے گا مرادہ اللہ بول رہی بھی ایک دے جو اگوں ویکتے جان گے تو ہوں تکریر جری کرنی تھی اور رہ جانی ہے ہر ادے توڑ پہ ماشاء اللہ سر سات تشریف لایا جگہ د سارا گلان جو کچھ آنیا وہ جہیا او خوش ہے جو کوئی گل نکلے جو جی صحیح سچی تے دق ہوگڑا نکلے ہوئے نا ہے کہ نہیں سچی بولے جی وہ اور سجڑوں میں دسنا ہے چاہنا کہ دین دے قاتل گورنمنٹ دین دے قاتل تعلیمی ادارے یہ مسجد جنیاں پان یہ مسجد برار دے حکم جا ساتھ جی گل میں قرآن دے حوالے کر نہیں مومن ہویب میری گل سمجھی سارے امیر بھی تے نہیں نا. کئی امیر مومن بھی تے ہیں لیکن مومن امیر ہوئے دا دشمن کفر دا دشمن ہوئے. دے دین, دا ہوئے. نبی پاک سرکار دے دین دی گل سنے آخ یار سنیا ایمان دان ہو گیا بھائی یہ نہ آخری کی گلا کر کمال کی آخر جانے سان جا پیا وہ نہیں تو سمجھ لئی مان مسجد کوئی مسجد نہیں دی چمک دمک رجوانی تجربائی تبجو کسما کھا جرا دین دشمن مسجد پاوے گا اللہ کسما کھائے नेकी वास्ते पाई मेरा इरादा नेक सी ना ना जावी, जाओ अगे सुन मसाज मत जला पहलो सादी आंधिया सन कचिया भावे दियां सन पर दीन पक्के आए सन <laughs> خود جیڑی مدینت تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد شریف پائی جا اللہ تعالی قرآن نے فرمایا اس سے سالت اول احق مسجد اسکو مفی ابھی بار جہی مسجد پہلے بہار تو تقوے کے بنیاد رکھی گئی ہے جن کی وہ حقدار اس مسجد دے اندر کلو مسجد رب و شریک مولا سونے دے میں گل کر لیے اور گل اگلی کر لگا کہ مساجد ضرور اج تعمیر ہوں عمارت ہوں نے امارت ہوں مسلمان دے نے پر مسجد ملتے خرچ ہوں نبی سرکار دے دین ملتے خرچ میں گوارا نہیں ہوں मशाज उ खर्च होंद मस्जिदों के अंदर बड़ा बड़ा पैसा लाया जाद बड़ी मीनाकारी की जाती है पर हथापिया जाए प्या दीन की दी परवाह कोई नहीं दीन नवी सरकार का की نبی پاک سرکار دا دین کی ہے اللہ دا قرآن نبی پاک پالی شریعت ہاں جہی حکومت دا قانون بھی دس حکومت انج دی حکومت ہوئے عورت پردے کا حلال حرام دی تمیز بھی دینی ہے ملک دا قانون نظام سارا نبی سرکار دی شریعت اپنے ہاتھ چلتی ہے اس شریت کو لوڈ رو, رو, رو, رو مسجد بڑا پیسہ تو خرچ کرنے سجنا شریق دیار کر در اصل دل دل ویخیا دل رب ہوئے گا مسجد تو باہر ہی نماز پڑے گا سب کربھال اللہ آ دل بئیمان ہول دین کا مخالف ہو مسجد سونی ہو دی. بلکہ منو آخر کے قابل چال پڑے تو تھی نہیں ہونی سجنا میرے پاک نبی سرور فرمایا جو ارب مسجد آئی روئے مسجد بنا چھوڑی ساری روئے زمین سرکار مسجد کی مطلب مومیگا جب تومی تمے نے تو پھر تو تو روئے زمین تیری مسجد ہی جیبے نواز پڑے گا جب دل ربولہ شریق کے لال مخلف رکھ رو قبول فرما لے گا نہیں فرمائی ذرا جی دول سبحان اللہ اج افراد دل اجاڑی پھر مستد سواری جانے نبی پاک سرکار دی حدیث کی کتاب میرے سامنے آئی مو جانے ہو سکرانی بھی جلد نمبر درسا جراب جی جلد نمبر پنج صفحہ نمبر چار سو بتالی نبی پاک نے قیامت دی نشانی دسی قیامت مت دیا نشانیاں نبی پاک نے دسیا اندر ایک نشانی اویلی اشرات انتزار فل مہاری بو ان و بل کلو گو فرما کیا مت نشانیاں نے محراب سمارے جان گے پر دل اجاڑے جان گے نبی پاک سرکار دی مسجد شریف دا ہور سور آئی جی سونے میں سر بنائی پہلی گل محراب بھی کوئی نہیں پھر کتوں کداں سی ہے پر جی آشق بلال وغیرہ کلوتے ہیں وہ دل سوار کے کلوتے اصل گھر خدا دا مومن دا دل ل اصل گھر خدا دا دم دا دل سلطان فرمتا ان لب اے من لب سچے دا ہوجرا مال فکیا چاہتی حیاتی شوق دیا اتبار متا یا لبے مطلب یار کھڑا مجھے پشا نشانی دل اجڑ گے باقی دل اجڑے کی غیرت کی ماں نے کی بی کی حیا ہے کی انسانیت ہے کی دشمن ہے کون تھرجا نے پتہ ہی کوئی نہیں پوری صاف دی صاف جو مسیح کھڑی ہے مردوں کی کڑی میرے نال سارے کھلوتے نے بچارے نہیں اگوں امام شاید پیچھے مقت نہیں جے میں پیچھے مردے ہو جرشتے جیو جہ روا او فرشتے دل مریا پیا کوئی تمیز نہیں برائی کی ہے نیکی کیے ہے گیرت کی ہے پوچھو اگے امام نچھو وہ عورتان جب سیمانا بدل گیا گل ترانی چلے اچھے چل سکتی نا ہلاک جا رہے ہیں مفت دین فر ان پہلو ہی بادشاہ سر یہ سرنگی بجا ہے بادشاہ ترقی اور یہ ترقی لکھ دی لانت اگوں وہ بہت دیا پچھو وہ کچھ بہت اگلے نو پتر جو کفر برائی کیئے ہے نہ پچھلے نمیز ہے جو کفر برائی کیئے ہے انج تے تھولا پورا کوران سنی جانا اگوں نہ اگلے نو پتہ میں کی سنایا نہ پچھلے خبر ہے سر کی سنیا بس سر تھٹی کھڑے نے ہے جی مسلح پہ سنی سارے گا ہٹکے فٹ کے نمازیاں تو مسجد مرسیہ خان ہے کہ نمازی نہ رہے مسجد امرے مسجد رہنے پی پی اتنے تیٹا کھلوتا ہے وہ مسجد ایتھے ہاتھ رکھی بیٹھی تو رو رو کے پیڑا مسیحی بڑے بڑے چکر بھی ایڈے بے مانٹ رہے نے جو نائنا بیٹھ کوئی اندھی بہن دی دیار رہی ہے نہ نو کو سلام دی تمیز رہی ہے دشمن دی مراد گھر چاری بیٹھا رب رسول گل نہیں کرجیب میں مراد کر گیا ہوں رواں کی کرار اچے نے خیر مینار ہوے گا انج اچا جہاں جو تو لگے کھڑا کرے او نہیں अच्छा वो क्यों एडा उच्चा मीनार बी खड़े हो क्यों बनाते हो भाई सची बोलिया जी एडा उच्चा मीनार क्यों बनना दूरों नजर आ तो नमाज वास्ते तो गुआी नहीं आता मीनार उथ करता पांच मीला तो दूरों میل تو مینار دس درلر تو ملک کبڑا میرے نبی پاک نے فرمایا اشرا تہا سرو اشراتا ان تک سورل مسا جلو ول منا فرمایا یہ کیا متنی نشانی مسجد زیادہ ہو مینار ہاں اچے بڑی پارک ہودارت ہوئی کھڑی ہے فرمایا سونے محبوب نے لا تکو مساط ہتاں یا تباہ فی مساجد دے. کیا مت قائم ہونے تو پہلو پہلو لوگ مسجدہ بنا کے فخر کریں گے چل کے سنگے مر مر ویکن چلے <تصفی> رب <رابضہ دھار نہیں. تصفح> <تصفح> کا گھر نہیں جی سا گھر رب کا پیا کھڑا ہودر بھی کدی گیا جی ویکن دکھاتے کیوں وہ کنگا گا जे रब का घर खादा बनिया खड़ा होते ने है नीकी। नीकी है नीकी। है? नीकी है। तो फैसल मस्जिद को वेख जाते फैसला इस्लामाबाद जा रहे हैं वहां पर फैसल मस्जिद की तारीफ करेंगे नदी सरवर फरमाया जो सफर करना सिर्फ तीन मस्जिदों से जाए सिर्फ तीन मस्जिदों لا تو شکر سفر صرف تین مسجد واسطے جائے کہ ایک مسجد ہرام کابل شریف آئی دوسرا مسجد اقصا پیت المقدس آئی تیسرا مسجد نبوی کیوں اس واسطے کہ حضرت ابراہیم تعمیر ہے خاص اللہ دے نبی دی مسجد اقسام جناب سلمان تعمیر ہے مسجد نبوی مدینے تاجدار کی تعمیر ہے اس واسطہ آ کے آ زیارت کر جو خدا کا گھر اللہ دے نبی دی लगता हो किसी मस्जिद की इजारत करा न जा मतलब कि तू जाएगा फिर सोने नक्श पत्थर वेखण कम जड़े हो तू रब सोने के घर की नीयत दीनदारी नीयत नई ना ہر میں میمب چلیا وا ساد کا باد مسجد بڑی تھونی بنی ویکاں گے مسجد وہ مسجد خدا کا گھر سمجھ کے نہیں ویخ رہے او سیرگاہ بنائی کڑے نہیں سہرگاہ بنائی خری سجنا رکھ باہر رولا شریف پہلو دس گئے دس گئے سرخ مار کے مسجد بڑا بڑا گے فخر کر فخر کر مقصد ہوا کہ ساڑی تاریف ہوا ایسے پیسے لائی کرے ایسا خدمت کرے اصل اپنی تعریف کرانا مقصود ہونا ہے کی لبنا اے یہ ریا اے او ہی سنا والے مسجد بڑا رب دی کی خاطر ہاں لکان یہ نہ دسے کہ آ وو مسجد کن سونی بڑائی یہ اللہ اچھا تین ایک اور نو روایت سنا چاہنا ہوں کدو مسجد مسجد سونیاں تو سویا نقش و نگار آدو قوم دین سنو حضرت ابو حسین دے حوالے ن لکھے ہے اصن واردہ امام ابو عمر اسمان بن سعید دانی دی کتاب ہاں جی یہ محدث نے حدیث دی کتاب ہاں جی اصو ن البار دمام کتاب سن چار سو چالی دے محدس نے ہاں اس انہوں نے حضرت ابو حسین لکھیا ہے فرمایا مساج مساجدہم ہوم جدو لوگ دے عمل برے گے نا اسے مسجد ہی سوارے عمل برے گے تے زور کاغذ رکھ گے مسجد عمل نہیں سوارنا حضرت عباس دے حوالے لکھا ماں کا ذنوب و قومن فرمایا جس قوم دے گناہ چوکھے ہو جان نہ وہ پھر مصیبت سونا کرتے کی مطلب رب نو نے تیرا گھر تمرہ کڑھائی سان کیا کوئی. نہیں ہوا کے کروڑ روپیہ لا کے گھر بن گیا سر اور کیا سر چھڑ گئے اچھا جو کرنٹ آیا تھا مطلب وہ نکل جس میں کام سوارن تو رو رکھے گی نا تو پھر مستدوں سنا اپنی طرف نہیں ہاں میں قسمیہ پہ میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تالا لاہ سرکار دے فرامین نے مقدرسا کی روشنی اور چیتے نا پہ دسنا کر کے سجنا اج مسجد ہے اندر لائٹ روشنی چمک دمک ساری کچھ ہے لیکن دین نہیں کیوں جو آپ سنبھالنے والا جو کون مسلمان روڑ تو وہ رکھی کرنا نہیں بزرگ نکتا لکھا ہے وہ آدھے کیوں سوار ایڈا سونا مسیت نو کیوں سوار چند کو نکل کے آئی اگو مسیح سردی ٹوٹیاں سفا سفا بڑھتے تھے پرانیاں ادھر اصا آئے کلیم تو ادھر لیڑے خراب ہوجی بڑھاؤ ادھر بھی کل ہی نو ادھر نکلیے اے سی ادھر بھی ٹر ادھر بھی ہیٹر بھی گرم رہنا چاہتا ہے تو مولا علی مشکل کشا فرما تعلیم ہے میں آخا گا مولا مینو سردیا سردیا دیا, سر دیا, دیا راتوں تاجدے گرمیا دنوں دے, دے فرمائی نے <سؤال> صا اکرام مٹی کے سجد کرتے سن جان کے حضرت عمر بن خطاب تے مولا علی جان کے مٹی سے سجدا کرتے سن سجدہ کر کے تو بعد ایک فارغ ہونا تے پلنا منہا خلکنا کم وی ہانوئی دو کم منہانے جو کم تار تن اخرا اس مٹی و سب تہن پیدا کیا اس دن چاپس لوٹانا اس مٹی در تو کڈا گے سجنا ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا سجاتی والا نار شزمان ماں یو کا منل قرآن الا رس ولا من الاسلام الا اس الا علا اس مہ یا تماؤ وہ ہم ابا د سے من ہو مسا جو ہم آ میرا تم وہ خراب منل ہودا کر زمان شرو فا فکہ ان تہ تر سمائے منہ خرا فتنا تو جیندیا بول سب اگلی روایت یہ جناب قنزل امال شریف کتاب الفتن الزل امال کتاب الفتن دور حدیث پاک پیش کیتی ہے حضرت عبداللہ عبد اللہ حضرت مواد رواج کرتے ہیں حجی سرکار دی روایت دے دے مساج میرا خراب ہودا دینا لوگاں وقت آنا ہیں قرآن دا قرآن کی فقت رسم تے رواج رہ جان گ قرآن کا اج رسم رواج ہی رسم تے رواج نال پڑھی نہ امل ہے نہان ہے نہ تعلیم اور کوئی شا نہیں مالک رسمی طور پر قرآن رکھی کھڑا ملا یب کا مل اسلام علا اسمہ فرمایا تو اسلام کا صرف نہ ہی رہ جانا ہے صرف نہ ہی ہونا اسلام ہونا ہی نہیں صرف نہ ہی رہ جانا ہے، اپنے آپ آخ گے مسلمان پر ہو گے اسلام تو سارا تو دور اسلام تو دور ہو گے آخر نو کی مسلمان وی جا نقشہ کنٹر کھچیا کھا منت لگتا جی میں سب کھچی کیوں بھائی مشیبر ہوتا मस्जिदा आबाद होमीर आजड़िया होिदायतों हो बतिया भी रौनक भी सारा कुछ होगी लैकि हिदायत नहीं।, नहीं होनी हिदायत की गल ही नहीं होनी गल नहीं कर दे हिदायत ना कर दी है ना गो सुन कर देनी है دے جہے نے وہ آسمان کے تھلے وسن والی مخلوق سے بد ترین ہو گے انچوں فتنے نکل گے واپس ان دے گے آپ ہی حاقہ کے دے رکھ کے حکومت دے تائدہ کراو گے نوی نو تنظیم بناو گے نویاں نویاں تاریخ چلاو گے چلو چلو کے واپس آپ ہی فیتنے پسن گے جو آپ ہی کٹی چڑ گئے تو آپ ہی مری چلنا چبایا دوں گا پی خدمت جدید نہس دے ہوں سجنا باقی سارا مسجد سے ہیں قرآن رسم رواج ہو سکے کو نہیں اسلام کا نام ہے کشی مسجد ان سویاں چمکیلیا ہدایت ہے تو جس کی اچھا ہے کر کے اب تو مسجد بنا ہی کھلیا جو جسے مرد حکومت اٹھ ہے مسجد گر گئی سڑک بن چلو تو کن مسجد اتنے گر چکی لاہور پتا ہے جی بول بولو اچھا مسجد کن گھارے بھائی اللہ یار تھی اللہ کا گائے دا چیتی براہ بھی لیندو جی ڈھا بھی لوگ اللہ ایک ہزار مسجد گر گئیے تھلے سڑکوں چاہ گئیے اتوں لاہور تو کراچی تک سڑک کھلیاں ہوئی نہ ہندو اپنا مندر اگوں نہ گرا سڑک بدلیاں پو سڑک وکی پا چھوڑے پر مسجد اپنے مندر نگاوے سکھ کا گردوارا سامنے آئے وہ ڈال مسجد بڑا ملا دی مسجد سر آ جائے تے اے کوئی سکھا تو بد تر نسا اے کوئی خطریاں تر بری نسا اے گرا کے اتنے سڑک بنا کے اتنے تانگا چلا پشاب کرتا پھر ہیں تو بالکل دسو دا مسجد کی مجھے آپ گے مڑ جی مسجد نبی پاک سکار کی تشریحت یہ فرمی ہے کہ تحت سرار تو لے کے ارشے مولا تک مسجد اور ان اندر ایک نمازی نماز پڑھنے والا نگر انہیں قیامت تری مسجد رہنا ہے اور اللہ تعالی نے قیامت والے دنوں جنت دیکھ جانا اور باہر نہیں دینا اتے <تصال> مسدا کدھر پہ آسکیاں کلیا تیرے اسلام تو سدکے و اسلامیات پڑھی کھڑا پر اسلامیات ہے کہ ہو جی جڑی اسلام دا دشمنے دشمن بنایا اسلام مقام واسطے اسلام یاد رکھی دو چار سورت رکھا تھا جو رنگ شریف کا گھر تھلے دتی بیٹھا ہے سڑک دے تھلے اتنے ترنا پھرنا ہے اگو نویں بنائی کی یہ آدھے بگل کو فرما رہے روشن خیالی اور خیالی دولہ مسلمان ہے جی اچھا ایک تے سوال کرنا اب بابری مسجد کنٹائی سی بولوی بابری مسجد کی نہ گرائی سی ہندو نے تو جلوس کٹے تھے مندر अच्छा مندر اچھا ہندو گراوے تندر گراوے جلوس کدے اتنے ملوڈے بھی سارے جلوس کازی ایک بابری مسجد دے نام دیاں کئی بابری مسجد بن گئی ہے ایک بنی کھڑی بابری مسجد آپ پائی پھر بنی گئی میں بلا پوچھنا وا تھی گورنمنٹ مندر ہزار مسجد گرائیاں نے ہندو گرا لے تے ظلم ہے تیرا سکولی افسر بن کے یہودی د تے ترا چھوڑے ہوں ترقی اگوں پوچھنا تو تیرا پتل کتے سکول کیوں بچ لگے گا کیوں مسیحتیں گروے گا एक नियत शाट दे, अपने पुत्र क्यों बड़ी बैठा लगेगा क्यों अच्छे फिर जो मैसे दाने पड़े तो मेरा पुत्र ना कम आए बुरा اے مسلمان ہے کہ نگیلا مسلمان ہے. کیا جی گرگٹ نہیں ہوتا گرگٹنی مسئلہ مسلمان ہوتا تو آتی خدا دراوٹ کا نام کیون لیا پڑیا सड़कों च रोल छोड़ांगे, पर जिन्ना चर जान हो रही अपने मौला दे के घरों हथ नहीं पाल तो बोले तू मुला जलूस कटे चलो नी लगती है ना कारी जलूस कटे ابھی جلوس یاد نہیں آؤں ہندو گراری تے پھر جلوس یاد نہیں معلوم ہوا ادے گارک ہندو کے ہاتھوں جو کچھ ہوئے اسلام مسلمانوں نہ ہو پھر گھر اٹھ پہ وہ مہارے ساجتے جو کافا ادر ہوا سارے چپ سٹ لا خدا ہو گراہ جنو مرضی گراہ چھوڑے ہر ادھر مقابلے آخر ٹھیک ہے گرائی لکھا میں ستوے لکھ کے دیا گئے کئی امتی مفتی ستوے لکھ دے کر آ کے گرا دو کوئی رستہ براب رستہ گرب بننا چاہیے تو میرا پاس نتیش اگر ہوتا روسل میں ہو گیا حالات پہ سن نبی حریش فراغ مو جمے اور ستر دی حدیث نبی پاک نے فرمایا بنتا خرل مساجے تو ترو کشانے مستدان راہ بنا جائیں گے مستدان ڈر راہ بنایا جان گے یا سرکا سڑک بڑھ جائگیا مستدار راہ بڑ جائیں گے قیامت نشانی کیوں کیا مت نشانی بری ہوں جہی نشانی بندیاں تو پیدا گی بڑی بری بری ہوں وہ اصل بےمان بندیاں کی نشانی دسی ہو کہ بندے جو بےمان ہو گئے گے ہو گئے اسکول بندے مسلمان ہو گئے مسلمان ہو گئے کبھی لمبی دھر مسلم جہیا نے وہ سڑکوں شری مولہ گھر جیت بنے ہو جا سال سے دیجیے ہوا تا کر کے ہوں مسجد تے سونی تے امام صاحب جاجرا ہوئے ہو پچھوں خڈا بنا کر امام صاحب نڈا پا لوج پتیم کین کی عزت بنے گی مسجد امام کی عزت ہوگی تو باقی دین کی عزت بنے گی لکان کی نگاہ نہ مسجد چمکاؤ امام آستے وہ جہی چکون ہوں نا ترکون پچھو تھانچ دیا ترکو میرا پا جایا کردہ سردی والے پاس کا اگوں اب کل ہوم کرتے ہیں مسجد تعمیر ایڈے ایڈے گلے سڑکوں کے پائے بسان چائے کرنے بس مل مار السلام علیکم اللہ تعالیٰ اس اس گی گی مسافروں خیر نہ جائے میرے دوستوں ساڈے محلے چ مسجد بن رہی گئی اس مسجد دا بڑا کم ہونا ہے کوئی بھی کرنے والا نہیں پائی جا میں کئی بار ہاتھ بند کھلوتا میں کہوی مہربانی रबवा श्री मौलानदी इंज इजत न करो इन मुसीत ना ही बड़ा चंकी मुरादा ना तू इच रोल के चंदा करें ना तू चंदा करें कदी सैन तू चंदा करें कदी पारक का इवे ना तू चंदा करें इस तरह रोल रोल के किसे जनाब जी होर काम का بلکہ منواخر دے جسپتال بنا عمران نے وقت والا ایلان جو کرے ناج والیا اللہ کے ترنہ کشا لا و خدمت پہ ہوں کام دی. بھی جدو والی آئے مسجد چوک سندوکڑی رول اداسے چ हूं वेच जो बैठा हो हिंदू सुख है खैर क्यों रोलता फिर मैं फिर रब लग गया तो <laughs> अस ठीक रहे हैं। नहीं मुसलमान ने साढ़े इमान कभी मंदिरों वास्ते चंदे हिंदू कट्ठे होंगे वेखे जे बताए اچھا تو ایڈا بےزت گھر رب دراد یہ حال ہو سر دیا ٹوپیاں نہیں ہوں پائی جان پائی جان پائی جی فٹ مسجد بن رہی وہ ایمان لار دس ہوں یہ ہوئی حال تو جو ہوئی حال سکول کدی سکول یہودی کا پاون کی خاطر کدی دیکھا جی ٹوپیاں لا سکول پا رہے کدھر گرانٹ آئی مسلمان بھائی پکے رب کا گھر بننے پر چاس آ جی اچھا یہ دسو سنی ہو مسجدوں میں بل ہاں اچھا آئی کمرشل نے کاروباری مسجد فیکٹری وہ سات روپئے یونٹ والا مسجد آس چلو ٹھیک سینما نے فلما نے باپا باپا <تصفح> باپا <خلالو دل تصفح> اچھا فلم انڈسٹری جانتے ہو انے ملک کے خزانے دجٹ آئی فلم انڈسٹری انڈسٹری کا کی مطلب ہوں انڈسٹری کروا رہے فیکٹری فیکٹری چ بنتا پور فلم انڈسٹری پورے بنتے ہیں مبارک پور جنر بن اناستے تو کی آ رہے ملک دے خزانے بجٹ آ رہے حصہ آئے مولے ہی ٹیکس جانے ہر کسی پیل کی جی, دی جی ہر کسے دی جی رہے ہیں۔ پھر اتو جا کے موڑ کٹ کے تو کنجر نے کنجر تیار کرنا ہے فلم انڈسٹری اثر لکھ لگ پا گئی سڈے کی فرقہ سڈا بچہ کیوں رب دلد لے بھج کے گھر الاپ نہ پائے کیوں الاپ نہ پائے جو شریک مولا دے گھردہ بیل لائے تے رب لاہ دا رولا شریق مولہ کے گھر کا والا پہ آپ تو جان چاہیے مکہ تو نہیں ہے پہلے اگو ٹی وی چ نہ کو اسنا کچھ میں جی ماپ چلا ہوگی وہ میں چلے खो के अलबारे ईमान खलोता है यार तो जांच छोड़ पवेगी वैसे ठीक नहीं ईमानदार काउंट पहले छुड़ा फिर दिया जांच <laughs> रुपए टीवी का बिल भी मस्जिद में جڑا بل آئے وہ او بھی ست روپئے یونٹ والا آئے خڈا کے گھر ایڈی دشمنی ہے سجا فلمی کنجرا دوستی ہے ہوں میں پوچھنا کافر کنوں تے مسلمان کنو آ فرق مسا کیوں بھائی سر تو مسلمان دا فرق دسو کیا مسلمان اندر کہ جا رب کے گھر کا دشمن ہور سمجھ ہونے اسے دل الٹا آئے تو او بھی اب وج کے ہر میں پوچھنا रब दुश्मन जरा उदर मजा बड़े दुश्मन लड़का फिर सच्ची बोली उची बोल डट के बोल फिर सोच के बोलो बोल मत आके चिश्ती आया सू धाकेदार दिया धकेदार नहीं चाह अपने दिल का फैसला कर एक पासे कंगर एक पासे रब एक पासे सनमाशा कहान का घर एक पास रहमान घर है شا سج کلر کا سجر, دا, سجر، رحمان دا دشمن دا دردن دا رحمان دردمن مومر کی بڑھ سکتا ہے ذرا گر کے مینو دس یہ کتاب جگہ سابت کر کے مومر جب نہیں تو پھر واسطے بام پان کے سکول پائی آنا حکومت دے اور لوائی آجا محمد سچ فضا اس واسطے فجروں مسجد کی باقی فضیلت لیکن جی مسجد ہونے پاو نالے ہوے ہوسیا ہاں جی نیت خالص ہو دے جی واقعی مسجد ہے ان کے آداب شرائط سارا کچھ جنہ میرے ہو سکیا میں قرآن حدیث کی روشنی تو تے واضح اس وقت جہی ہے نا او مسجد بنا گھر اپنا دی بنا ہے ہاں میں قسمیہ پی جے جی گھر دین آڈا نہیں نہ بنتا تے اصل سکول متفق یہ ٹی وی متفک یودالا تو اس حکومت ہر تو مسجد جہاں مسجد نہیں ہوگی غلط کا مانگنا میں کسمیا پیار نہ آج جہے لوگ زلزلے غرب ہوئے نا وہ مسجد سن اتنے بڑی مسجد ہاں جی لیکن انہوں نے مسجد نہیں بچایا تنہا نہیں دین دا قاتل بن جائے گا رب کا گھر ان بچا تو جب دین سجر ہو تو رب بہلا شریف رحمت دعا کر دعا کر دی, دی, دی دشمن نہ بنی تو دے دشمن بنن دا موٹا جہاں راہ او سکول جہاں دے تو کٹیچے گا رب نال جڑ گا میرا بار بار گل بیان کر دیکھو اللہ تعالی قرآن پارک سورت یا کنے بارا فرمایا تھا آیا کہ بار بار کہ نہیں تو اس واسطے کہ اللہ تعالی ہے نا کرنا چاہتا ہے وہ تیرے دل چتر جائے دل چ رہے میں بھی بار بار آخنا اس کشل کے خلاف تاکہ گل دل اتر جائے نفرت پوری ہو جائے کرد دے زلزلے تم یہ سوچا جی میرے بزرگوں دا فرمان کوئی ای مزاق تھوڑا قرآن حدیث دا بیان کوئی مزاق تھوڑا میں اگلے دن تھوڑا جی جی مجھے تھوڑا سارا قرآن حدیث میرے نبی سونے نہیں فرمایا کہ انج جیسے ان مر ان کے ڈگتے واری اج رابطہ کرے پسا نہیں چھوڑ ہوا تعالیٰ ڈیگو ہے خبر سام کو ڈیگو ہے رابو شریک مولا سجنا اس واج سے میں تین کہ پہلو بھی جھاوا جا سنک سنگیا سمسل پائیے انہوں نے میں وسیعت کر بج بج کے چند نے منگیا جائے دین بے رو لے لیا جائے توجہ نہیں فرمائی نے ہاں میں میری مسجد دیکھی چلو جیت ماجوہ پڑھانا ہے میں کن سالوں پر اتیا انہ پلسر بھی ہوا کیوں پلسر نہیں ہوتا جو میںلسطرا ستھرا کرنا جنوب ہلے فرد میں چنگا ستھرا پلستر کرنا تو او پھر جا بےدی سرمایہ دار طبقہ ہے نا وہ پھر لکھان روپیہ کون دے دے دین ہوے دی مرضی کا تو میں دین بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی کا یہ دور تو روپیے دن دیکھے کوئی پوچھو بھی کدی میں باہر نکل کے کدی نے آخر ہونا کر کے ہو. سادہ سادہ مسجد بنا بیلی نے دیندار نے وہ ایک سرمایہ دار کونا کیا خبر خبردار مزہ اچھا دیوا کر کے تو مسجد اچھی نہیں کرتی دی. اچھا دین نیوا کیا تو پھر خدا نے گھر کا بنایا असा दिन उच्चा करना है मस्जिद भावे इवे रवे रब वह शरीर दिल वेखदी वेखदूल इस बार एक तो दूसरा जरा चंदा दे ले ना। चंदा जवे ओन पहलो आख दिता सही जे चंदा दिखी जाए ना तो घर मुड़ रोपरा रखी मे हांजी मारे ख्याल के चतराट दिखाई खड़ा मैं मेरी मरने की गल करो हां मेरे को एक आया नहीं खुतरा उन्हें पैसे दिते रोप रखिया अरे माता मैं के ने आप कि पैसा छेती कर छेती छे चल चल चल चल चल मैं मुरादाने वाले जिन्हें कुत्ती पूछ पाया पाया फिर पूछ इथे मरदा है पैमां نہارے بولے نہ سپاہی اگے بولے آسے لاوے خدا آٹ کھایا شیر بن گیا جنوب رنگ بھی کلے مارے وہ بھی مسیح جاپ نے شیر بنیا ہونا ادھر تو چیڑا بیٹھا نہیں چیڑا चीड़ा बैठा कि दरखत दो क्या बोले तो उत्तों आ गया बाल उन्हें मारी शोकर साढ़े होंदया बोलना चीड़ा कह लगा सारे बार सार बारे शाही है सामू गार बौकन देंगे تھے لپت بازار چ کھلے کچہری کھلے اگریز تو کلے ہر پاس جو مچھی تین مرد جاتا بڑا اترا تین بولنے والی تھال لگی کم آگام ہے کھان دول زور کار بول سپریوں کے بول حسینگ بادشاہ بے بول جاہشاہ گھر چر جکا لے تو نہیں فردائی چوہے جڑے بادشاہ چوہے انہوں کے اگوں باہر جان چور جدو اللہ کے گھر چور باہر جان شیر پوچھ لو بغیر گل ٹھیک ہے وہ پوچھ لو نہیں بغیر ہاں جی سج اس ات واسطے یہ تھانوپ رکھن بھی نہیں ہاں اتنا کر رب ساری کیتی برباد کر دیں گے مت سمجھے وہ صرف دل ویخ گا کہ نیاز مندی میرے گھر چڑتا کیا کہ نہیں جک کر آ کر اچی آواز نہ نکلے گوٹیا کھڑا ہو بے. بار کہ با جدید بستانی جیسے اتنے داتا ہجبیری جیسے آن تو سان تو وجہ نہیں فرمائی تر بول سبحان اللہ الحمد للہ